اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں آیت کے ظاہر الفاظ سے جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دارالاسلام کے جس حصے سے دشمنان اسلام کا جو علاقہ متصل ہو اس کے خلاف جنگ کرنے کی اولین ذمہ داری اسی حصے کے مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے لیکن اگر آگے کے سلسلہ اکلام کے ساتھ ملا کر اس آیت کو پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کفار سے مراد وہ منافق لوگ ہیں جن کا انکار حق پوری طرح نمایاں ہو چکا تھا اور جن کے اسلامی سوسائٹی میں خلط ملت رہنے سے سخت نقصانات پہنچ رہے تھے رکو دس کی ابتدا بھی جہاں سے سلسلہ تقریر کا آغاز ہوا تھا پہلی بات یہی کہی گئی تھی کہ اب ان آستین کے سانپوں کا استحصال کرنے کے لئے باقاعدہ جہاد شروع کر دیا جائے وہی بات اب تقریر کے اختتام پر تاکید کے لیے پھر دہرائی گئی ہے تاکہ مسلمان اس کی اہمیت کو محسوس کریں اور ان منافقوں کے معاملے میں ان نسلی و نسبی اور معاشرتی تعلقات کا لحاظ نہ کریں جو ان کے اور ان کے درمیان وابستگی کے موجب بنے ہوئے تھے وہاں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا یہاں اس سے شدید تر لفظ قتال استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ان کا پوری طرح قلقبا کر دیا جائے کوئی کثر ان کی سرکوبی میں اٹھا نہ رکھی جائے وہاں کفار اور منافق دو الگ لفظ بولے گئے تھے یہاں ایک ہی لفظ کفات پر اکتفا کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کا انکار حق جو سری طور پر ثابت ہو چکا تھا ان کے ظاہری اقرار ایمان کے پردے میں چھپ کر کسی رعایت کا مستحق نہ سمجھ لیا جائے وہ تمہارے اندر سختی پائیں یعنی اب نرم وہ نرم سلو ہو جانا چاہیے جو اب تک ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے یہی بات رکودس کی ابتدا میں کہی گئی تھی کہ وغلض علیہ ہم یعنی ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اس تنبیہ کے دو مطلب ہیں اور دونوں یکساں طور پر مراد بھی ہیں ایک یہ کہ ان منکرین حق کے معاملے میں اگر تم نے اپنے شخصی اور خاندانی اور معاشی تعلقات کا لحاظ کیا تو یہ حرکت تقویٰ کے خلاف ہوگی کیونکہ متقی ہونا اور خدا کے دشمنوں سے لاگ لگائے رکھنا دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں لہذا خدا کی مدد اپنے شامل حال رکھنا چاہتے ہو تو اس لاگ لپیٹ سے پاک رہو دوسرے یہ کہ یہ سختی اور جنگ کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سختی کرنے میں اخلاق و انسانیت کی بھی ساری حدیں توڑ ڈالی جائیں حدود اللہ کے نگہداشت تو بہرحال تمہاری ہر کاروائی میں ملوز رہنی ہی چاہیے اس کو اگر تم نے چھوڑ دیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے انزلت سورة فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَا بِهِ ایمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مزاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں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 کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزر رہا ہے جب کہ ایک دو مرتبہ ایسے حالات نہ پیش آ جاتے ہوں جن میں ان کا دعوی ایمان آزمائش کی کسوٹی پر کسا نہ جاتا ہو اور اس کی کھوٹ کا راز فاش نہ ہو جاتا ہو کبھی قرآن میں کوئی حکم ایسا آ جاتا ہے جس سے ان کی خواہشات نفس پر کوئی نئی پابندی عائد ہو جاتی ہے کبھی دین کا کوئی ایسا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے جس سے ان کے مفاد پر ضرب پڑتی ہے کبھی کوئی اندرونی قضیہ ایسا رونما ہو جاتا ہے جس میں یہ امتحان مضمر ہوتا ہے کہ ان کو اپنے دنیاوی تعلقات اور اپنے شخصی و خاندانی اور قبائلی دلچسپیوں کے بنسبت خدا اور اس کا رسول اور اس کا دین کس قدر عزیز ہے کبھی کوئی جنگ ایسی پیش آ جاتی ہے جس میں یہ آزمائش ہوتی ہے کہ یہ جس دین پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کی خاطر جان مال وقت اور محنت کا کتنا اظہار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے تمام مواقع پر صرف یہی نہیں کہ منافقت کی وہ گندگی جو ان کے جھوٹے اقرار کے نیچے چھپی ہوئی ہے کھل کر منظر عام پر آ جاتی ہے بلکہ ہر مرتبہ جب یہ ایمان کے تقاضوں سے منہ موڑ کر بھاگتے ہیں تو ان کے اندر کی گندگی پہلے سے کچھ زیادہ بڑھ جاتی ہے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 جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اجتماع کا اعلان کراتے اور پھر مجمع عام میں اس سورہ کو خطبے کے طور پر سناتے تھے اس محفل میں اہل ایمان کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ ہمتن گوش ہو کر اس خطبے کو سنتے اور اس میں مستغرق ہو جاتے تھے لیکن منافقین کا رنگ ڈنگ کچھ اور تھا وہ آ تو اس لیے جاتے تھے کہ حاضری کا حکم تھا اور اجتباع میں شریک نہ ہونے کے بانی اپنی منافقت کا راز خود فاش کر دینے کے تھے مگر اس خطبے سے ان کو کوئی دلچسپی نہ ہوتی تھی نہایت بدلی کے ساتھ اکتائے ہوئے بیٹھے رہتے تھے اور اپنے آپ کو حاضرین میں شمار کرا لینے کے بعد انہیں بس یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کسی طرح جلدی سے جلدی یہاں سے بھاگ نکلیں ان کی اسی حالت کی تصویر یہاں کھینچی گئی ہے کیونکہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں یعنی یہ بیوقوف خود اپنے مفاد کو نہیں سمجھتے اپنی فلاح سے غافل اور اپنی بہتری سے بے فکر ہیں ان کو احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اس قرآن اور اس پیغمبر کے ذریعے سے ان کو دی جا رہی ہے اپنی چھوٹی سی دنیا اور اس کی نہایت گھٹیا قسم کی دلچسپیوں میں یہ کنویں کے مینڈک ایسے غرق ہیں کہ اس عظیم الشان علم اور زبردست رہنمائی کی قدر و قیمت ان کی سمجھ میں نہیں آتی جس کی بدولت یہ ریگستان عرب کے اس تنگ و تاریخ گوشت سے اٹھ کر تمام عالم انسانی کے امام و پیشوا بن سکتے ہیں اور اس فانی دنیا ہی میں نہیں بلکہ بعد کی لازوال ابدی زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرفراز ہو سکتے ہیں اس نادانی و حماقت کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں استفادے کی توفیق سے محروم کر دیا ہے جب فلاح و کامرانی اور قوت و عظمت کا یہ خزانہ مفت ڈوٹ رہا ہوتا ہے اور خوش نصیب لوگ اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت ان بدنسیبوں کے دل کسی اور طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہیں خبر تک نہیں ہوتی کہ کس دولت سے محروم رہ گئے اکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اب اگر یہ لوگ تم سے مو پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے کوئی معبود نہیں مگر وہ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے ارش عظیم کا سمع بسر نے تفیم القرآن کی مکمل چھ جلدوں کی آڈیو سی ڈی تیار کی ہے